بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. من سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد ان لا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدًا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جس طرح کہ بارے میں فرمایا کہ ان کانوں پر پردے ڈال دیے اور کئی سو سالوں تک سوتے رہے پھر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ دوسرے سے سوال کرے کہ کتنی مدت ٹھہرے اسی نے کہا کہ ہم بعد یوم ایک دن کا کچھ حصہ ٹہرے یا ایک دن ٹھہرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہنا کہ آثر اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا یعنی اس وقت کے لوگوں کو چاہے وہ کافر قوم ہو یا اس دور کے مسلمان ہوں اس بات پر کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے <تصفح> یعنی جس وقت اصحب کہحف غیر میں پناہ لیے تھے اس وقت مشکل قوم تھی قیامت کے انکار کرتے تھے تو اللہ نے جس طرح ان کو سلا کر کے دوبارہ اٹھایا اس بات سے اللہ نے ان پہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یعنی طل مفی ہے قیامت میں کوئی شک نہیں ہے بلاکن اکثر اللہ سے رحیم اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی ان کے دوبارہ زندہ کرنے سے قیامت کے اثبات ہے یہ تنازع نبئی نہ جبکہ وہ لوگ آپس میں اس عمرے میں اختلاف کر رہے تھے اختلاف سے مراد یعنی بات کہتے ہیں قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے بعد نکا نہیں روح کے ساتھ ہوگی بعد نے قیامت کا انکار کیا یہی دے تنازع بین ممرحم سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگ اس وقت کے لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو وہ مراد ہے اللہ تعالی نے فرمایا کال ابن والیا نہیں اس وقت جو لوگ جو بس کہف تین سو سالوں کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا اور ایک آدمی کو بھیجا کے جا کے کھانا لاؤ پھر کھانا لانے گیا پھر اس کے بعد میں کیا واقعہ ہوا یہ قرآن نے نقل نہیں کیا لیکن جو تفسیری روایات ہیں اور مفسرین کا جو بیان اس کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے کھانے کے لیے بھیجا تو وہ سکہ دو تین سو سال پرانا تھا جب وہ دکان میں گئے تو دکان والے نے دیکھا لائی زدہ دارا کیا یہ چاندی کا سکہ کھا کی کہ کہاں سے ملا کہا کہ ہم تو کل ہی گدرے ہیں پھر اس نے دوسرے دکان والوں سے پوچھا پھر وہ تعجب میں پڑ گئے پھر ان میں اختلاف ہوا کہ ہائیں کون ایسا تو نہیں کہ اس نے چوری کی ہے یا کچھ لوگوں شک ہوا کہ وہ لوگ جو آئی سو سال پہلے لوگ غائب ہو گئے اچانک پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے وہ لوگ تو نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے دقیانوس بادشاہ تک گیا پھر وہ لوگ اس کے ساتھ غار تک گئے لیکن اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ اس میں داخل ہو جیسا کہ بعد اہل تفسیر نے بیان غار میں نہیں داخل ہو سکے جو آدمی کھانا لانے آیا تھا وہ تو گیا اندر لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا یہ پتہ نہیں لیکن قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس پر عمارت تعمیر کریں گے اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب اساب کا آدمی جب کھانا لے کے گیا تو اللہ نے ان کے روح قبض کر لیا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آپس میں خلاف کر رہے تھے فکال کہا کہ اس پر عمارت تعمیر کرو <تصفح> یعنی بادنے کہا عمارت تعمیر کریں گے بعد میں کا یادگار کریں گے بعد میں کہا کتبہ لگائیں گے تو عمارت تعمیر کرنا ہی اس بات کی دلیل وہ لوگ اس وقت زندہ نہیں رہے اللہ نے فون روح قبض کر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے قیامت کا اس بات فرمایا اور اب وہ و بہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ان کے بارے میں ان کی کیفیت ان کے کی حالات کے بارے میں اللہ کو تعالیٰ معلوم ہے قال اللہ غلب امرتن عالی مسجد جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنائیں گے قال لدین غلب علیہ الرحیم جن لوگوں نے کہا جو لوگ غالب ہو گئے اسے کون مراد ہے بعد نے کہا اس سے مراد جو ہے کافر لوگ ہیں جو مشرق قوم تھے جس کی طرف امام شوقانی کا یہ امام ابن کثیر کا رجحان ہے بعد نے کہا کہ اس سے مراد ایمان والے لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے کہ ہم اس کو یادگار کے لیے عمارت عام کریں گے اس سے بحث نہیں کہ وہ کون تھے لیکن یہ کہ زیادہ شاہ تھا اس نے کہا کہ پر عمارت تعمیر کریں اس آیت سے بعض لوگوں نے دلیل لی جو گمراہ لوگ ہیں خبر پرست ہیں کہ نہیں خبروں پر عمارت تعمیر کرنا جائز ہے کیوں الدین غلب الام رحیم مسجد جو لوگ ان کے معاملے پہ غالب آ انہوں نے کہا ہم یادگار میں ان کے قریب مسجد بنائیں گے شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا یہ جی اس بات کی دلی خبر پر عمارت تعمیر کی جا سکتی تو اس کا جواب یہ دیں گے یہ الذکر ہے, ہے, الاخمار ہے خبر نے بتایا اللہ تعالی خبر بتانے سے حکم ثابت نہیں ہوتا بہت ساری خبریں قوم لوت کی قوم نوح کی قوم شرعون کی تو اس کا ان کے شرک کے واقعات بیان کیا ہم شرک کریں گے نمبر ایک نمبر دو قرآن کی تفسیر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا نہ رسول اللہ خبر وَأَيُّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَأَيُّ بَنَ عَلَيْهَا, مسلم شریف کی. قبر کو پختہ بنانے سے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے قبر پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو قرآن کی تفسیر حدیث ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان قالین کے معنی پہ غالب آ یہ مذمت کے طور پہ حق اللہ تعالیٰ نے اس کو تعریف میں ذکر نہیں کیا غالب آ یعنی جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس کا اثر زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے تو یہ اللہ نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ ابھی بابین دم ہے مرمن کے طور پر دا قبروں پہ عمارت تعمیر کرنے سے متعلق جو اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں دی بلکہ یہ باطل چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع نہیں کی بلکہ لعنت کی حلٰ اللہ علیہ اتخد و قبو ہی مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود النصارہ پر جنہوں نے اپنی امبیا کی قبروں کو کیا بنا لیا مسجد, مسجد بنا لیا قبروں کے قریب مسجد بنانے پر لانا کہتے ہیں آج امت یہودارہ سے بھی آگے چلے گئے کہ انہوں نے قبروں پر مسجد بنایا یعنی قبروں کے قریب لیکن اس امت کے لوگوں نے خبروں میں مسجدوں میں قبر بنا دی انہوں نے قبر پر مسجد بنایا اور آج مسجد میں قبر بنائی جا رہی تجرب کن کا زیادہ ہوگا جی اس سے بھی آگے چلے اور اللہ کے نبی حدیث عیل مقبر مسلم شریف تمام روح زمین مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور نہ قبر کے نماز پڑھو نہ اس پر بیٹھو ان نمین شرار کو محیہ اللہ تخبر مساجد سب سے بہترین لوگوں ہیں جو قیامت کے وقت زندہ رہیں گے بدترین لوگ اور دوسری سب سے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کو مسجد بنایا لہذا جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز جائد نہیں اور اگر نماز پڑھ لیے تو ابن اور رحمت اللہ کے فتوی کے مطابق نماز باطل ہے نماز بطل دور دہرانی ہو مسجد کے اگلے حصے پچھلے حصے یا کسی بھی مسجد کے احاطے میں کہیں پہ بھی ہو یہ ختم ہو, ثابت ہو جانا ہے. قبر مسجد کے احاطے میں خبر نہیں ہونا چاہیے لیکن نماز اس صورت میں جائید ہوگی جو مسجد کے صف کے درمیان کوئی خبر نہ ہو صف کے درمیان اگر کوئی خبر آ گئی چاہے آگے ہو پیچھے ہو دائیں بائیں اگر صف لگتی ہے تو پورے حصے میں نماز نہیں ہو نماز باطل ہے لیکن اگر پیچھے ہے اور صف آگے لگتی ہے تو نماز ہو جائے گی یا مسجد کے اندر دیوار لگی ہوئی ہے اور دیوار کے بعد خبر ہے وہ نماز ہو جائے گی لیکن علماء نے کراحت محسوس کیا اس اس کو نماز ہو جانا الگ ہے لیکن جہاں قبر ہو آس پاس میں اس میں نماز نہ پڑھنا بہتر ہے کہ اس کا اثر انسان کے قل پہ پڑتا ہے قبر اور مسیح دونوں جمانے سے اس آیت سے کئی ساتھیوں کا مال برابر جمع کر کے کھانے وغیرہ کے لیے اکٹھا خرچ کرنا ثابت ہے خا کوئی کم کھانا کھائے یا زیادہ یا آیت اس بات کی دلیل ہے کسی کو اپنا نائب وکیل بنائے انہوں نے کہا فب ایک آدمی کو بھیجو چاندی کا سکہ لے کر جو کھانا لائے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چند لوگ جمع کر کے اپنا کھانا کھائیں یا کھانا لائیں کوئی کم جمع کرے یا کوئی زیادہ جمع کرے تو کوئی حرج نہیں ایسا نہ کہ سب برابر ہی پیسہ جمع کرے یہ جو لوگ اختلاف کر رہے تھے تو اختلاف سے کیا مراد ہے یعنی ہم نے شہر والوں کو ان پر اس وقت متعلق کیا جب آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے کوئی کہتا کہ مر کر جی اٹھنا برحق ہے کوئی اس کا انکار کرتا کوئی کہتا کا حشر رسید روح کا ہوگا بدن کریں یہ سب تو بتا ہی نہیں آؤں چلیے دوست دوسری آشر خبروں کو مزید بنانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا شرار عند اللہ وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے یا نہیں ابو حیا جسدی کہتے ہیں حضرت علی نکاح اللہ آسو اللہ اللہ قبرن اللہ تدا خبر مشرف اللہ صویتا تمستا ابویا جسدی کہتے ہیں کہ رضی اللہ نے مجھ سے کہا کیا میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا ہم کو جو بھی خبریں اونچی ہوں ایک مالش سے زیادہ خبریں اونچی ہوں ان کو کیا کر دو برابر کر دو اور کوئی بھی تصویر ہو کوئی ڈھانچہ اسٹیچو ہو اس کو گرا دو حضرح سے یہ کام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ سے تعجب کی بات ہے کہ جس حضرت علی نے قبروں کو اٹھایا ہے انہیں کے ماننے والے ان کے عقیدت مند جو سب سے زیادہ جو ہے قبروں کو پختہ بنا رہے ہیں قبروں کو پرستشگاہ بنا رہے ہیں یہ نشہ اور آپسی لوگ جو حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خدا قدر جا دے رسالت کے منصب فائز کرتے ہیں یا اللہ کے مقام پر فائز کرتے ہیں حضرت علی سے عقیدت رکھنے والے خود جو ہے خبروں کو پختہ بنا رہے ہیں عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں سب سے زیادہ یہ قریب یہ لوگ کہیں گے یعنی اس واقعے کا کچھ خلاصہ لوگوں کے ذہن میں تھا اس وقت کی کافر قوم بھی اساب کے بھی واقعے واقف تھے مسلمان بھی واقف تھے اہل کتاب میں بھی ان کے چرچے تھے کہ کچھ لوگ تھے جو آبادی چھوڑ کے باہر چلے گئے اور عام طور سے کچھ اچھے لوگ جو اچھا کارنامہ کرتے ہیں دنیا ان کو بھولتی نہیں ہے ان کا نام جو ہے روشن ہوتا اندین امن عامن الصالحات سعید علام الرحمن عبودہ جو لوگ ایمان لائے انہیں عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان قریب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کرے گا سابق کہب چلے گئے لیکن ان کا ذکر خیر ہوتا رہا مشرک لوگ بھی مانتے تھے اور ایمان والوں بھی کرتے ان کی تعداد کتنی کوئی کہتے تین ہے کوئی کہتے چار ہے کوئی کہتے پانچ تو اللہ نے اس اختلاف کو بھی نقل کیا کہ اصحاب کہب کی تعداد غار والوں کی تعداد کتنی تھی سیقول کہیں گے ان کی تعداد تین تھی ان چوتھا ان کا کتا تھا بعض کہتے ہیں کہ پانچ تھے چھٹا کتا تھا بعض کہتے ہیں کہ سات تھے آٹھواں کتا تھا ٹھیک ہے نا یہاں جو اللہ تعالی نے کہ وہ کہیں گے تین تھے چوتھا کتا تھا پانچ تھے چھٹا کتا تھا یہ اٹکل پچو باتیں غیب رجم بلغیب کا مانا ہوتا ہے غیر کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلانا غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں رجم بل غیب یعنی کے بارے میں اٹکل چلاتے ہیں یعنی اپنی گمان سے کے بارے اس کا مطلب ہوا تین چوتھا کتا تھا پانچا کتا تھا یہ جو قول ہے یہ رجمم بالغیب ہے غیب کے بارے میں اٹکل پچو بات ہے یعنی قول صحیح نہیں ہے لیکن آگے کہا خون سات مسا بقل قریب کہیں گے ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں کتا تھا اس بارے میں رجمم بالغیب اللہ نے نہیں کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے وہ اور آٹھواں کون تھا کتا تھا ان کے بارے میں اللہ نے رجمم بالغیب نہیں کہا بلکہ کیا کہا کربی عالم آپ کہہ دو میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا میں یار خلیب ان کو نہیں جانتا مگر اللہ یعنی ان کی تعداد کو نہیں جانتا مگر اللہ ابن عباس فرماتے علم میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کی تعداد کو جانتا ہے یعنی ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ تو تھوڑے لوگ جاننے والوں میں میں ہوں کیوں اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیا اللہ نے ہمیں قرآن کا فرم دیا ہے جس سے ابن عباس کہتے ہیں عمائی عالم طاوی اللہ قرآن میں محکم بھی آئے ہیں اور متشابے بھی جو متشابے آئے تھے ہما عالم طاوی رو اللہ اس کی حقیقت نہیں جانتا مگر اللہ ورا سے فی العلم اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہم سوی مان ہے ایک تفصیل اسی تفصیل یہ ہے کہ جو متشابے آئے ہیں جن کا معنی اللہ کو نہیں مار استف جن کا معنی صرف اللہ کو مار جن کا معنی مانا مایالم تعبیر ہو جو اس کی حقیقت نہیں جانتا مگر اللہ وراز سے کون فی الم اور جو فی العلم وہ جانتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں ان عمال تعبیر ہو میں ان لوگوں میں ہوں جو متشاب کے بارے میں, میں علم رکھتے ہیں یہ بھی فخر کے طور پر نہیں شکریہ کے طور پر حدیث حقیقت کا اظہار کیا ہے ہمیں مجھے اللہ نے دیا ہے جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ حقیقت میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں مجھے زمین کے خزانے کا مارکیٹ بناؤ حقیقت کا اعتراف کیا ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جو ان کی تعداد جانتے اور ابن عباس کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے تین اور چوتھے کے بارے میں پانچ اور بنانا ہے لیکن جب سات اور آٹھ کا ذکر آیا وہ سات تھے ان کی تعداد آٹھ تھی اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھواں اتنا تھا کیونکہ کی اللہ نے یہاں پہ انکار نہیں کیا ٹھیک ہے رہا مسئلہ ان کی تفاصیل کو شریعت نے اس پر بحث نہیں کی کیونکہ کی تعداد مطلوب نہیں ہے ان کا نام کیا تھا وہ کہاں کے رہنے والے تھے ان کا خان کیونکہ کی شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور اس میں جو ہدایت کا پیغام ہے وہ بتائیں یہ بہت باد بادل موت کے اقرار اور ان کے ایمان کا اظہار ہے ان کی دعوت کا اظہار ہے یہ مطلب ہے لیکن ضمن جو بہت سی چیزیں اس سے جڑی رہتی ہے شریعت نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ اس کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے جس چیز کا فائدہ ہے قرآن نے کہا معافر رکھنا فلکرام شیخ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی وہ باتیں بیان کی جو ضروری ہیں جو نتیجہ خیز ہیں جو انسانی کے لیے ہدایت ہے ان کو بیان کیا اور جس میں ہدایت نہیں اس کو بیان نہیں کیا کیونکہ یہ حد اللہ ہے حد اللہ عالمین ہے تو وہی باتیں بیان کریں گے جس میں ہدایت ہدایت کا پہلو ہوگا وہ بیان ہوگا جس میں ہدایت کے پہلو نہیں ہوگا اس تفصیل میں شریعت نہیں جاتا اب رہا اسرائیلی روایات وغیرہ ہیں تو ابن عباس نے کچھ اسرائیلی روایتیں بیان کی جس سے انکار نہیں ہوتا لیکرآن سن کے خلاف ہے اللہ کے نبی نے فرمائے جب کتاب بیان کریں نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکلیف کرو ٹھیک ہے فلاں تمہارم آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو کریں ہاں موبائل کو ذرا بند رکھیے تو ہفتے میں ایک درس ہوتا ہے فلاں ان کے بارے میں آپ جس چیز کا علم نہیں ہو اور لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بحث نہ کریں کیوں اس لیے کہ جس آدمی کو علم نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں گے تو تم ان سے زیادہ جانتے ہو وہ تو تم سے کم جانتا ہے تو کم جاننے والوں سے علم نہیں دیا جائے گا نا کہا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں مگر سرسری سر سری ونہ مدا اور اس بارے میں کسی سے فتوا نہ پوچھیں کیوں اس لیے کہ فتوا اس سے پوچھا جائے گا جو علم رکھتا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ علم ہو تو جن سے آپ پوچھیں گے وہ تو علم نہیں رکھتے آپ پر تو وحی آتی ان پر وحی نہیں آتی آپ تو معصوم معصوم خطا نہیں ہے آپ کی ہر بات کا ہر ماننا فرض ہے ان کی بات کا ماننا فرض نہیں ان کو خود علم نہیں ہے جب علم نہیں ہے تو جاہلوں سے نہیں پوچھنا چاہیے تو آج کیا ہو رہا ہے جو جاہل ہے وہ سنت اس کے پاس ڈگری ہے چاہے وہ علم نہیں ہو آج سارے مسائلوں سے پوچھے جا رہے ہے اسے سے معلوم علما سے علم لینا چاہیے ہند میں نشرات علم قیامت کی نشانی یہ ہے کہ کہغیر سے کم علم لوگوں سے اور جاہلوں سے علم لیا جائے گا علم اس سے لیا جائے جو راسخین فی علم فس الحلہ ذکر ان گن دو اللہ تعالیٰ کہا گیا علم والوں سے کچھ جو ذکر جو علم رکھتے ہیں اس لیے اس سے علم کی اہمیت اور جہل کی مذمت ثابت ہوتی ہے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اہل خطاب میں, ان کے ذریعے سے عرب میں موجود کے ناموں کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے ان کے نام کیا پھر ضرورت ہی نام. نام جاننے سے علم میں اضافہ ہوا ایک نام جاننے سے ایمان میں اضافہ ہوگا نہیں نام جاننے سے تخوا میں اضافہ ہوگا نہیں اس لیے ان کے نام کا ذکر نہیں کیا آگے ناموں کی سرحد غالباً اسرائیلی کتب تباریک سے ماخوذ ہے ان نسمہ کے تلفظ میں بہت اختلاف کسی قول پر اعتماد نہیں ہو سکتا امام ابن حجر کا قول ہے پھر بعض لوگ ان ناموں کے خواص اور فائدے بیان کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے لیے ان کو لکھتے ہیں جو کسی صورت میں صحیح نہیں یعنی بعض لوگ اساب کہو کا نام لکھتے ہیں اور اس کو پلاتے ہیں یا کاویز بنا کے لٹکاتے ہیں بلکہ اگر حرف ندا کے ساتھ ان کے ناموں کو لکھا جائے اساب کا نام لکھا جائے یا ان میں نفع یا نقصان سے بچانے کی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے صاف سا... سا... تو صاف سا... شرک ہے یعنی اساب کا نام لکھ کر کے شفا کے لئے لٹکائے یا گردن میں لٹکا ہے یا لٹکائے یاف کا نام لے کے یا فلاں فلاں یہ شرک ہے یہ کا مطلب شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے سارے امار باتیں ہوں گے ہمیشہ جہنم میں اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ممم. نہیں اردو حرم میں جائز نہیں اسے دفن کرنا ابانقل اباد اپنی ہمارے معاملے کو بھی صاف اور, اور آخر کے معاملے عجیب بات ہے اس بارے میں, میں, میں گڑھی گئی جو ابن عباس دیگر منصوب ہے مگر ان میں کوئی روایت بھی ابن عباس یا السلف سے ثابت نہیں ہے ابن عباس بہت سے بہت سی حدیث گرتا اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں سے لائے ابن عباس سے متعلق قرآن کی فضیلو بے فکری امام ابھی حنیفت میں نے دیکھا کہ لوگ اب حنیفہ کے فق میں ڈوبے ہوئے ہیں رحمت اللہ اور بن نصحاق اس وقت کے محمد بن صحاخ بہت بڑے امام تھے سیرت کے سیرت کے اس میں مشغول ہے قرآن سننے سے غافل ہے اس لیے میں نے حدیثوں کو کر لیا تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کے اس میں نیتی سے غلط کام کر رہے ہیں نیت کیا ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہم کیا کر رہے ہیں الگ الگ سلسلے اس اس میں جتنی روایتیں نواب صدیق حسن خان نے اپنی تفصیل میں کی تردید کیجا جائز نہیں ہے شرکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اہلی کتاب یہ جانتے تھے کہ کسی زمانے میں واقعہ ہوا مگر وہ اس کی حقیقت سے بے خبر تھا. اس لیے محد اٹکل سے اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے اللہ نے ان کی تعداد متعلق ان کے دو قول ذکر فرما کر ان کی تردید فرمائی البتہ تیسرے قول کا ذکر فرما کر کے وہ ساتھ تھے ان کی تردید نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ میرا رب ان کی تعداد سے متعلق زیادہ جانتا ہے اور انہیں بہت تھوڑے لوگوں کی سوا کوئی نہیں جانتا پھر اس بحث سے بے فائدہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے سرتری بحث کی سوا کوئی بحث نہ کریں یعنی ہر وہ کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اس میں بحث نہ کریں بس من حسن السلام ترک ہو مانا یعنی آدمی کی اسلام کی خوبی اگر وہ چیز چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلدین لکھے دونوں لغو چیزوں سے بچیں لغو شرک بھی ہے لغو باطل بھی ہے لغو حرام بھی ہے اور لغو ہر وہ چیز جس کے اندر فائدہ نہ ہو یا جس میں فائدہ کم ہو نقصان زیادہ اس سے بھی بھاگنا چاہیے اکثر حلیم جن میں ابن عباس آخری قول شیخ علیہ السلام میں نے فرمایا سنیے جس بات میں مختلف اقبال ہوں اس کے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اقوال ذکر کیے جائیں اور صحیح قول کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور بحث کا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اس سے کیا حاصل ہوا چنانچہ اللہ نے تین باتیں بیان فرما دی یعنی اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اختلاف بھی ذکر کیجیے لیکن اختلاف ذکر کے صحیح بات ذکر کیجیے ہمارے کسی مسئلے میں پانی پاک ہے یا نا پاک وضو کا پانی کسی نے کہا پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی نے کہا پاک نہیں ہے پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے کسی نے کہا کہ وضو کا پانی نہ پاک ہے تو اگر آپ نے نقل کر دیا اور صحیح بات پیش کر دیا صحیح بات یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہو اختلافی تو ڈائریکٹ آپ مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اختلاف بھی ذکر کرو اور اختلاف کی دلیل بھی دو اور اس میں جو صحیح خول وہ بھی بتاؤ. دلیل اللہ نے سابق کام کی تعداد کے اختلاف کو ذکر کیا اور ان کی پرتدین تردید بھی کی اور پھر ایک اشارہ کر دیا صحیح قول کی طرف اور اسی معلوم اختلافی مسائل میں اگر کوئی اختلاف ذکر کرے اور کوئی کسی چیز کو راجے قرار دیں تو یہ نہ کہ میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے اسی کو ماننا ہوگا نہیں اللہ نے کیا فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں تین تھے چوتھا کتا تھا پانچ تھے چھٹا کتا تھا یہ غیب کے اوپر اٹکل پچو باتیں کرنا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے آٹھواں کتا تھا اللہ نے فرما دیا نہیں جانتا مگر اللہ قربی عالم, عالم اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے اور نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ تو اس میں اشارہ کیا گیا تو اختلافی مسائل میں جو چیز راجح ہو صحیح ہو اس کی تو اشارہ کیا جائے یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا ہے بہت سے لوگوں نے ممبر کو اٹھوا دیا پر نماز کے بعد جو ہے آئے تکسی پڑھنے سے روک دیا لوگوں مسیح نے اولا دور و بالکل نہیں ہے تعلیم بہت سے علماء نے صحیح تو کہا یہ کہو کہ میری یہ تحقیق ہے لوگوں کو روکتے کیوں تو یہ قرآن کا اصول اور اسلوب ہے اس اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابان لا تو قلوبنا قلو بنا با وه لنا باللا دنك رحمين ك ت الحاب نبناديننا منلا دنك رحم وهية إنا من ملينا شده الله مقصسم لنا من خشتي ما تحور ببينا ووب عسيك ومن تعاعت كما ما تبل ونابيجنك ومن اليقين ما تهوج يعنا مصائيب الدنيا الله معانا ب اسماعينا وبصالنا ووقاتنا وجال البارث وجعل فاغنا على من وجعلفاغنا على منظلمنا منصر على من عدانا الله مللا ت المصبة نافدين السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ